کا کال بھی ڈاکٹر جس نے پرانے بات میں بیان فرمایا اس کی حکایت بیان کی جس میں انہوں نے فرون سے کہا تھا کہ اے ایسرون یقیناً تو جانتا ہے کہ ان چمکتی ہوئی نشانیوں کو آسمانوں اور زمینوں کے رب نے ہی اتارا ہے جو آنکھیں کھولنے والی ہیں اور اے ایسرون میں جانتا ہوں میں گمان کرتا ہوں کہ تو ہلاک ہونے والا ہے تو اس میں بھی جاننے کا ذکر تھا لیکن ماننے کا ذکر نہیں تھا وہ بھی مانتا تو مسلمان ہوتا محض جان لینا کافی نہیں ہے ٹھیک ہے جناب پھر ہم نے اس کے بعد ابحاس کی تھی کہ ایمان کم یا زیادہ ہوتا ہے یا نہیں تو امام بخاری رحمتہ اللہ تعالی نے اس کے اوپر بہت ساری آیتوں سے اس فرمائے اور بتایا کہ بھی ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے کم بھی ہوتا ہے کچھ احادیث بھی انہوں نے پیش کی تھی امید ہے آپ اسلامی بھائیوں کے ذہن میں کچھ نہ کچھ اس کا حوالہ ہوگا آ, پھر میں نے آپ کو یہ گزارش کی تھی کہ کمی اور زیادتی سے مراد اس کا قزی ہونا اور غریب ہونا ہے اور جو صحیح توجیہاتی آیات کی اور اعادی کی وہ بھی میں آپ کو پیش کر چکا ہوں آ, اس کے بعد جو آج کا ہمارا خاص سبق ہے اچھا میں نے بہت ساری آباد چھوڑ بھی دی تھی اور آپ کو بتایا بھی تھا کہ کیوں چھوڑی ہے مثلا ہم نے موت ضلع ایک گروہ گزرا ہے ایک فرقہ گزرا ہے ماضی میں ان کے نزدیک جو ایمان کی تعریف تھی اور ان کے دلائل تھے اس کا ذکر چھوڑ دیا ہے جان بوجھ کر اسی طرح ہم نے خوارج اس کے نزدیک جو ایمان کی تعریف تھی اس کا ذکر بھی اور ان کا جواب بھی چھوڑ دیا ہے اور مرزیا بھی ایک فرقہ ہے اور مرزیا وہ فرقہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ جی آپ مسلمان ہو گئے اب کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے گناہ ونا کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ پکے نے جانا جنت میں کتنے گناہ مطلب بس اللہ تبارک و نے آپ کو کرنا ہی کرنا ہے تو بہرحال ان کے بھی دلائل ہیں اور ان کے دلائل کے بھی جوابات دیے گئے ہیں الحمدللہ رب العالمی تو کسی خاص موقع پر انشاءاللہ شاء آپ اسلامی بھائیوں کی گوشت گزار کیے جائیں گے خوارج کے حوالے سے بھی گفتگو انشاءاللہ امید ہے مستقبل میں ہوگی اور اسی طرح مرجع کے حوالے سے بھی اور معتضلاء کے حوالے سے بھی آج کے لیے میں نے جو بحث کا انتخاب کیا تھا آپ کو بتا بھی دیا تھا کہ ہم آج بات یہ کریں گے کہ آیا اسلام اور ایمان یہ ایک ہی ہے الگ الگ ہیں تو جناب اس سے متعلق بھی آباد ہوئی ہے الحمدللہ رب العال میں نے آپ کو گزشتہ سبق کا کچھ خلاصہ چند لفظوں میں بغیر زلائی کی بحث کیے گزارش کیا تو امید رہنوں میں وہ تازہ ہو گیا ہوگا کچھ نہ کچھ ٹھیک ہے تو اگر آپ اجازت دیں گے تو میں آپ سے گزشتہ سبق کے حوالے سے کچھ پوچھنے کی جسارت بھی کر سکوں گا اگر آپ میں بھائی اجازت دیں گے تو میں یہ جسارت بھی کر لوں گا لیکن میرا خیال ہے ہمیں آپ سبق کی طرف چلنا چاہیے اور اس بات کے بعد پھر آپ کا انشاءاللہ جس طرح سے ہماری بات ہوئی تھی کہ ہم ایک عدد آزمائشی جس کو اختبار عربی میں کہتے ہیں اردو میں امتحان کہتے ہیں اور انگریزی میں ٹیسٹ کہتے ہیں انشاءاللہ وہ سلسلہ بھی رکھیں گے اجازت نہیں ہے سبحان اللہ <laughs> سوانت صاحب جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو مدینے لے جائے یہ مدینے چلے جائیں اور یہ کہ مدینہ جا رہا ہوں پتا نہیں کہاں جا رہے ہیں یہ جائیے حضرت خوش رہیے آباد رہیے سماج صاحب جی جناب تو, تو اسلام اور ایمان ایک ہیں یا یہ دونوں الگ الگ ہیں یہ دونوں متغیر ہیں تغیر غیر سے نکلا ہے یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کا غیر ہے یا یہ مستحد ہیں یہ ایک ہیں یا الگ ہیں اس حوالے سے آج ہماری بحث ہوگی بحث کا نقطہ مرکزی نقطہ سمجھنا سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ جب تک ہمیں یہ نہیں معلوم ہوگا کہ زلی خاندھی مرد, مرد تھی یا خاتون تھیں اس وقت تک ہم پورا قصہ نہیں سمجھ پائیں گے تو اسی طرح آپ کے علم میں یہ بھی ہونا ضروری ہے کہ آج جو ہم سم, سبق پڑھ رہے ہیں جو بحث ہم کرنے جا رہے ہیں آیا اس کا نقطہ کیا ہے ٹھیک جناب تو آج اسلامی بھائی نے سن لیا ہے کہ آج ہمیں کیا پڑھنا ہے اچھا جی ہم آج پڑھ رہے ہیں میں دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ اسلام اور ایمان یہ متغیر ہیں یا مستحد یہ ایک ہے یا الگ الگ ہیں اسلام اور ایمان ان میں فرق ہے یا نہیں تو جناب بہت سارے علماء نے بحث فرمائی کہ اسلام اور ایمان دونوں الگ الگ ہیں ٹھیک ہے اور انہوں نے میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں انہوں نے یہ کہا کہ ایمان سے مراد آپ کا اعتقاد ہے اور اسلام سے مراد آپ کے افعال اور اعمال ہیں آئیے دیکھتے ہیں علامہ علی رحمۃ اللہ تعالی نے اس بارے میں کیا فرمایا تو علامہ علی اللہ رحمۃ اللہ نے بیان فرماتے ہیں علامہ بدرالدین علی رحمۃ اللہ علیہ ممبت القاری ہے کہ ایک بحث یہاں پر اسلام اور ایمان سے متعلق یہ ہے کہ ایمان اور اسلام متغیر ہیں یا باہم متحر ہیں تو یہ بیان کرتے ہیں کہ لغت میں اسلام کا معنی ہے اطاعت کرنا اور اذان مان لینا تسلیم کرنا اور اسلام کا شرعی معنی یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان کر اللہ کی اطاعت کرنا کلیمائز شہادت پڑھنا اور جو بھی فرائض ہیں واجبات ہیں ان سب پر عمل کرنا اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان کو چھوڑ دینا کیونکہ فری میں روایت بیان کی حضرت ابو حرارا رضی اللہ تعالیٰ کی کہ جب حضرت جبریل آئے تھے وہ حدیث جبریل جسے کہتے ہیں اور ابھی سبق میں بھی آگے آئے گی ان شاء حضرت جبریل جو ہے وہ ایک آرابی کی شکل میں حاضر ہوئے سرکار کی خدمت میں اور مختلف سوالات یہ تو دوران جو مکالما تھا اس میں ایک سوال حضرت جبر امین کا یہ بھی تھا کہ مل اسلام اسلام کیا ہے واٹ از اسلام اسلام کیا ہے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شاع فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو عمل اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو عمل نماز قائم کرو عمل زکات مفروضہ جو فرض کی گئی زکوات ہے وہ ادا کرو عمل رمضان کے روزے رکھو عمل ٹھیک ہے جناب تو اس میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام کی تعریف میں افعال اور اعمال کا ذکر فرمایا ٹھیک ہے جناب اچھا جی پھر اسلام کا اطلاق سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین پر بھی کیا جاتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہمیں ملا ہے اس پر بھی کیا جاتا ہے جیسے کہا جاتا ہے دین یہودیت دین نصرانیت اسی طرح دین محمدی کو بھی اسلام کہتے ہیں جیسے کہ اللہ تبارک کا وطیہ عظہ نے ارشاد فرمایا انسلام اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین جو ہے وہ صرف اسلام ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی ہمیں معلوم چلتا ہے کہ اسلام آپ نے کسی فرمایا آپ فرماتے ہیں ذا پات الاسلام اس نے اسلام کا ذائقہ چکھ لیا من ربی عب اللہ رب ال اسلام دینم کہ جو اللہ سے بحیثیت رب ہونے کے راضی ہو گیا اور اسلام کے بحیثیت دین ہونے کے راضی ہو گیا یہ تو انہوں نے اسلام کی بنیادی تعریف کر اب یہ آگے بحث کا آغاز کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ علما کا اس میں اختلاف ہے اور محققین علما کا مذہب یہ ہے کہ ایمان اور اسلام مستغیر ہیں دونوں الگ الگ چیزیں ہیں اور محدثین متقلمین کا مذہب یہ ہے یہ شران مترادف ہیں یہ ایک ہی چیز ہے ایمان کو اسلام کہتے ہیں اسلام کو ایمان کہتے ہیں ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جناب لیکن انہوں نے جو تائید کی ہے وہ پہلے قول کی کی ہے یعنی انہوں نے اسلام اور ایمان کو باہم تغیر مانا اور ان کا یہ کہنا درست نہیں ہے اور درست کیوں نہیں ہے یہ میں انشاءاللہ شاء آپ کو مزید آگے بحث میں عرض کرتا ہوں ذہن میں رکھیے گا کہ ایمان اور اسلام دونوں ایک ہی چیزوں کے دو نام ہیں ٹھیک ہے اسلام اور ایمان بالکل الگ الگ نہیں ہیں ہر وہ شخص جو مسلمان ہے وہ مومن ہے اور ہر وہ انسان جو مومن ہے وہی وہ مسلمان ہے ٹھیک ہے جناب انہوں نے بحث کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی اصل تصدیق ہے تصدیق بالقلب ہے اور اسلام کی اصل استسلام اسلام اور امتیاز کتاب ہے سر جھکا دینا ہے تو فرماتے ہیں کہ بسا اوقات انسان ظاہری طور پر اطاعت گزار ہوتا ہے ظاہری طور پر عمل کر رہا ہوتا ہے لیکن دل سے اطاط نہیں کر رہا ہوتا دل میں کھوٹ ہوتا ہے اور کبھی اس کا ورکس ہوتا ہے اور وہ اس طرح کہ کبھی باطن سچا ہوتا ہے باطن میں اس کی کوئی کھوٹ نہیں ہوتا لیکن مطلب دل سے وہ پکا مسلمان ہوتا ہے لیکن ظاہر میں اطاط نہیں کر پا رہا ہوتا ہے تو فرق آ ظاہر اور باتین کے اعتبار سے تو انہوں نے فرمایا کہ اس کلام سے جو میں نے بیان کیا ہے اسے یہ ظاہر ہوا کہ اسلام اور ایمان یہ ان دونوں میں فرق ہے کیونکہ کبھی کبھی ایمان بغیر اسلام کے ہوتا ہے ٹھیک ہے اور کبھی کبھی اسلام بغیر ایمان کے ہوتا ہے انہوں نے یہ پوری بحث کرنے کے بعد اسلام اور ایمان کو گویا متغیر قرار دے دیا ٹھیک ہے اب جناب یہ تو ان کی بات ہے نا اب میں آپ کو بالکل جو جمہور کا مذہب ہے سنت حنفی والوں کا جمہور کا مذہب ہے وہ یہ ہے کہ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں ایمان اور اسلام در حقیقت متحد ہیں متغیر نہیں ہیں ایک دوسرے سے بالکل الگ نہیں ہیں یہ ایک دوسرے کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں ہوتے رہے ہیں پرانے پاک میں اس کی مثالیں موجود ہیں آپ دیکھیے اسلام کا مطلب ہے مان لینا اور ایمان کا مطلب بھی یہی ہے اسلام کا مطلب ہے احکامات کو قبول کر لینا ایمان کا مطلب بھی یہی ہے ان دونوں میں نہ تو مانوی طور پر تضاد ہے اور نہ حقیقی طور پر تضاد ہے دونوں بالکل ایک ہی شے کے دو نام ہیں قرآن پاک کی آیت ہے سورت حزاریات اس میں اللہ تبارہ کا وطالع ازا وجلہ نے یہ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فقر اجنا من کا نفیہ من المنین اس بستی میں جو بھی مومن تھے ہم نے انہیں باہر نکال لیا ٹھیک ہے فقر ہم نے باہر نکالا من کا نا جو جو اس بستی میں تھے من المنین مومنین میں تھے مطلب ہم نے مومنین کو وہاں سے نکال لیا یہ توجہ رکھیں گے تو سمجھ پائیں گے اللہ تعالیٰ نے باہر کسے نکالا مومنین کو مومن سے اللہ تبارک و تعالیٰ فما وجدنا وجد نہ من مسلمین جب ہم نے مومنین کو باہر نکال دیا تو سوائے ایک مسلمان کے وہاں کسی مسلمان کا گھر نہیں بچا مطلب سب مسلمان باہر آ گئے ہم نے مومنین کو باہر نکالا اور باہر کون آ گئے مسلمان یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین استعمال فرمایا لفظ پہلے اور پھر بعد میں مسلمین استعمال فرمایا اور اللہ تبارک و مطالعہ کے قرآن پاک میں اس لفظ کو ذکر فرمانے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ مومن اور مسلم ایک ہیں جب بھی ایک دوسرے کے لیے استعمال ہوئے ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوئے آپ کو میں یوں کہوں کہ مثلا اس گھر میں پچیس مومن رہتے ہیں اور یہ سارے مسلمان اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں تو ظاہر ہے میں نے پہلے مومن کہا پھر مسلم کہا, پھر مسلم کہا اور میری مسلم مراد جو میں نے پیچھے مومن ذکر کیے وہی وہ ہیں ان کا الگ کوئی اور انسان نہیں ہے اور اسی طرح وہ جو بعد میں میں نے مسلمان کا الگ مطلب یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کے غیر نہیں ہیں یہ متحد ہیں اور جناب ان کو الگ کہنا درست نہیں ٹھیک ہے کیونکہ دیکھیں جو آیت میں نے آپ کی گوشت گزار کی اس آیت کے مبارکہ میں اگر مسلم اور مومن دونوں الگ الگ ہوتے تو مومنین سے مسلمین کا سلسلہ صحیح کیسے ہوتا اللہ تعالیٰ نے باہر نکالا مومنین کو اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے شاد فرمایا کہ مسلمین ان وہاں نہیں بچے بھائی اگر مومن اور مسلم ایک ہی ہوں گے تبھی بات صحیح ہوگی نا تو اللہ تعالیٰ کے اس طرح بیان فرمانے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ مسلم اور مومن ایک ہی ہیں میں آپ کو مزید دلائل جس کے پیش کرتا ہوں دیکھیے اور دیکھیے اللہ تبارکہ و تعالیٰ نے کئی جگہ قرآن پاک میں ایمان کی جگہ اسلام اور اسلام کی جگہ ایمان ذکر فرمایا نمبر مرشید بھائی آپ کیسے یہ کیا ٹیکسٹ لکھ رہیں گے کون سی زبان ہے آپ نے ابھی سیکھی ہے جی نمبر مرشید بھائی ان کا بچہ ہوگا اچھا اچھا اچھا, اچھا. چلیں میں نے کہا شاید کوئی تحسینی کلمات ہوں شاید یہ ہمارے لیے کہ بھائی میں نے جو بات کہی وہ سمجھ میں آ گئی ہو تو انہوں نے اپنی خاص زبان میں ذکر فرمایا ہو تو جناب آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کروں نہیں اوکے ڈزنٹ میٹر کوئی ایشو نہیں ہے ہم نے تو ویسے ہی رہے آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے آپ آ گئے ہیں آپ کو آیا رہنا چاہیے جی تو گفتگو ہو رہی ہے پیارے اسلامی بھائیوں کہ ہم یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں اور یہ گزارش کر رہے ہیں کہ ایمان اور اسلام دونوں متحد معنی ہیں ایک ہی کی شے ہے دونوں اور ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے رہے ہیں ہو سکتے ہیں ہونے چاہیے میں نے پہلی آیت آپ کو پیش کی صورت الزاریات کی آپ نے سماعت فرمائی اس کا معنی بھی سمجھا دوسری آیت میں آپ کو صورت الحجرات کی پیش کرنا چاہتا ہوں اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یمن علیہ کا اسلام کو بل اللہ علیکم ان سورت او کما قال علیہ الخچ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی شاہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ آپ پر یمن یمن علیہ کا ان اسلم یہ لوگ احسان جتلاتے ہیں آپ پر کہ وہ اسلام لے آئے تو آپ کل آپ انہیں فرما دیجیے کہ مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ رکھو بلکہ بل اللہ یمن علیہ کم الدا کم بلکہ اللہ تبارک و مطالعہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی راہ دکھائی توجہ چاہوں گا آپ کی ایک بات سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تم پر اپنے اسلام لانے کا یہ لوگ تم پر اپنے اسلام لانے کا احسان جتاتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ اپنے اسلام لانے کا تم پر احسان نہ جتائیں یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے انہیں ایمان کی ہدایت دے دی وہ احسان کس شے کا جتا رہے تھے کہہ رہے بھائیو اسلام کا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کس شے کا منع اللہ تعالیٰ نے کس شے کا فرمائے جنہیں منع کرو یہ نہ کرے اسلام کا احسان نہ جتائیں بلکہ اللہ کا کرم ہے اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان دیا اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی تو پتا ہی چلا کہ جب اللہ تعالیٰ نے پہلے اسلام کا ذکر فرما کر آگے ایمان کا ذکر اور دونوں کو ایک دوسرے کے لیے استعمال فرمایا تو یہ دونوں ایک ہی شہ ہیں نا اگر یہ الگ الگ ہوتے تو شہلا تعالیٰ آگے انہداخل اسلام فرماتا نہ کہ انہداخل ایمان سے سماج فرمانے پر آپ کی بات سمجھ میں آ ہوگی انشاءاللہ جی میری تصدیق کام گیارہ بالا بھائی بہت, بہت شکریہ اس طرح کی تصدیقات کرتے رہنا چاہیے آپ کو جس سے مجھے احساس ہو کہ جناب آپ کی بات سمجھ میں آ ہے ٹھیک ہے جزاک اللہ تو آپ نے دیکھا کہ سیاق کلام میں سیاق ابتدائے کلام میں اسلام کا ذکر تھا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخیر میں اسلام کی جگہ ایمان کا ذکر کیا تو اس سے معلوم ہو گیا کہ اسلام اور ایمان واحد ہیں الگ الگ نہیں ہیں ٹھیک ہے آئیے صورت النول سنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارہ کا مطالعہ اشاد فرماتا ہے میں ترجمہ سناتا ہوں آپ, آپ صرف انہی کو سناتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو وہی مسلمان ہیں اللہ مینو بھی آیا آپ نہیں سناتے کسی کو سوائے اللہ سوائے اس کی میومین بھی آیا تین جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں صرف انہیں سناتے ہیں آپ جو ایمان والے ہیں فہوم مسلم تو یہی مسلمان ہیں کتنی آسان کر دی اللہ تعالیٰ نے بات سمجھنا ہمارے لیے آپ نہیں سناتے سوائے مومنین سے آپ جو باتیں سناتے ہیں آپ جو تعلیم دیتے ہیں جو شریعت پہنچاتے ہیں وہ کس تک پہنچاتے ہیں ان تک میومین بھی آیا جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں فہ مسلم اور یہی مسلمان ہے میں اومین بھی آیا نا جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں فہو مسلم وہی مسلمان ہیں جو ایمان والے ہیں وہی مسلمان ہیں خد اللہ نے فرمایا آگے دیکھیے بہت مشہور آئے سورت البقرہ کی نماز میں سنی ہوگی آپ نے بارہا یا ایوہ اللزین امنو اے ایمان والو کس سے کلام ہو رہا ہے بھیا توجہ تھوڑی سی ایمان والوں سے کلام ہو رہا ہے یا آمنو اے وہ جو ایمان لائے اب تک حق کا اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے تلنا اور نہ مرنا تلّہ مسلم مگر یہ کہ مسلمان اے ایمان والوں مسلمان مرنا سمجھ رہے ہیں نا خلاصہ اے ایمان والو مسلمان مرنا, مرنا پتہ چلا مسلمان اور ایمان الگ الگ چھ نہیں ہے اگر الگ الگ ہوتے تو یہ کہا جاتا ہے اے ایمان والو ایمان والے مرنا یا اے مسلمانوں اسلام والے مرنا ایسا کچھ نہیں ہوا اے ایمان والوں مسلمان ورنہ کتنی وضاحت ہے کتنی سراہت ہے کتنا کھلا کھلا لفظوں میں ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ماشاء اللہ ایمان اور اسلام ایک ہی شہ کرنا تو امید ہے کہ ان آیتوں سے آپ حضرات کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ایمان اور اسلام ایک ہی شہ اچھا لیکن اب جو بات ہمارے بزرگوں نے اس بات پر اعتراضات کیے ہیں اور انہوں نے تغیر کا قول کیا ہے تو ان کا قول بھی بلا وجہ نہیں ہے ان کے پاس بھی دلائل ہیں براہین ہیں آیتیں ہیں احادیث ہیں تو سنتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں پھر انشاءاللہ ان کو جوابات بھی ان کی خدمات میں پیش کریں گے کہ جناب آپ کی جو مستدل آیت ہے اس کا مفہوم یہ ہے اس کا معنی یہ ہے اور اس سے یہ سہن سے ثابت ہوتا ہے مثلا دیکھیے ایک اعتراض بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے وہ یہ ہے جسم اللہ رحمان الحم قلت العراب امنا آرابیوں نے کہ ہم ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ سرکار صلی اللہ علسم سے شاد فرماتا ہے فرما دیجیے لمطو ملو بلاکن کل و اسلم تم ایمان نہیں لائے بلکہ یہ کہو ہم اسلام لے آئے توجہ چاہوں گا شروعات سی ہے قالت عرابیوں نے کہا دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لے آئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا فرمائیے لم تم تم ایمان نہ لائے تم ایمان نہیں لائے ہو یہ کہو ہم اسلام لے آئے تو اس آیت میں ایمان کی نفی ہے اور اسلام کے تحق کی تفریح ہے تو میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں ایک بار دروشریف پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم دروازے بھی کوئی آیا ہے میں حاضر جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں واپس آ گیا ہوں آپ اپنی جو ہے وہ قبر کس لیجیے دوبارہ سے جب میں موجود نہیں تھا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے درجے کا کوئی ذمہ دار مائک پر آ کے آپ اسلائی بھائیوں کی توجہ کو مشتمل رکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایسا نہ ہونے کا خاص ایسا ہوتا باہر میں نے آپ کی خدمت میں آیت پیش کی جو اعتراض ہے محققین کا جن کا یہ کہنا ہے کہ ایمان اور اسلام باہم متغیر ہیں ان کا یہ اعتراض تھا کہ خولا قین عراب امن کلق ملوخ ولاکن قولو تو جناب اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت میں جو اسلام معتبر ہے وہ ایمان کے بغیر متحق نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے نا شریعت میں جو جیسے کہ میں نے آپ کو دلائل کے طور پہ جو آیتیں پیش کی ہیں اس کے اندر ایمان اور اسلام کو ایک ہی شک قرار دیا گیا ٹھیک ہے تو شریعت میں جو معتبر اسلام ہے وہ ایمان کے جگر نہیں ہے اور جو معتبر ایمان ہے وہ اسلام کے جگر نہیں ہے دو نئی کی شہر ہے اور اس آیت میں دراصل اسلام کا شرعی معنی مراد نہیں ہے بلکہ لغوی معنی مراد ہے لغت کا معنی مراد ہے اور اس کا ترجمہ یوں ہوگا کہ دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لائے تو آپ فرمائیں تم ایمان نہیں لائے ہاں یہ کہو کہ ہم اسلام لائے یعنی ظاہری طور پر ہم اطاعت کرنے لگے ہیں تو چونکہ یہ بات نہیں اطاعت نہیں کر رہے تھے دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے تو اس لیے ان کے ظاہری اعمال اور افعال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسلام کی لغوی معنی کو استعمال کروایا گیا ہے ٹھیک ہے نا جیسے کوئی شخص دل میں تصدیق نہ ہو اور زبانی طور پر کلمہ پڑے مسلمان تو اس کو کہیں گے اس طور پہ کہ اس نے اسلام کا اظہار کیا لیکن وہ مومن نہیں ہے دل مطلب وہ جو شرعی مومن اور مسلم ہوتا ہے وہ تو دونوں ہی نہیں ہے نہ وہ مسلمان ہے نہ وہ مومن ہے لیکن چونکہ اس نے ظاہری طور پہ الفاظ ادا کیے ہیں اس لیے اس کو اس کے اوپر لغت کے اعتبار سے اسلام کا اطلاق کیا جا سکتا ہے لیکن چونکہ ہمیں کسی کے دل کا حال نہیں پتا تو اس لیے ہم یہ حکم نہیں لگا سکتے یہ اللہ تبارہ کا وطالہ اور سرکار کا معاملہ ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خاص لوگوں کے بارے میں اللہ کے حکم سے فرما دیا کہ تم ایمان نہیں لائے یعنی تم مسلمان نہیں ہو ہاں تم ظاہری اطاض کر رہے ہو تم مسلمان نہیں ہو یہ سمجھیے کہ یہاں پر ہم کل لم ٹو کا معنی بھی اسلام کر سکتے ہیں کہ عرابی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے تو انہیں کہیے نہیں تم مسلمان نہیں ہو ہاں تم ظاہری اتاس کر رہے ہو ٹھیک ہے اچھا یہ تو ایک اعتراض تھا اور اس کا جواب دوسری بات یہ کتنے حضرت جب امین نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ اسلام کیا ہے مل اسلام وہ جو حجیثل ہے جس کا میں نے آپ کو حوالہ بھی دیا تھا علامہ علی کی بات بیان کرتے ہوئے تو اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ الاسلام اسلام یہ ہے کہ تم گواہی بلّہ ایک ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار اللہ کے رسول ہے اور تقیم اصلاح نماز قائم کرو جی اسلام یہ ہے تو صرف زکات اور تم زکات دو وہ تصوما رمامان رمضان, رمضان کے روزے رکھو وہ تحفر وہ تحفر جلبئی اور حج بیت ادا کرو ان استطاطۂ رہی حدیلہ اگر تمہیں استطاط ہو تو جناب اس حدیث میں یہ دلیل ہے یعنی یہ جو محترم ہمارے کسی عالاما گزرے ہیں جو اسلام اور ایمان کو الگ الگ کہتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اس حدیث صطاعت میں دلیل ہے کہ اسلام اعمال کا نام ہے نگ تصدیق طلبی کا تو ان بزرگوں کو جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں اسلام کے سمراج اور اسلام کی علامتوں کا جواب دیا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہوں نے پوچھا اسلام کیا ہے تو سرکار نے فرمایا اسلام تو اللہ رسول کو مان لینا ہے اور اسلام کے سمارات یہ ہیں کہ نماز بھی قائم ہوگی زکات بھی ادا کی جائے گی رمضان کے روزے بھی رکھے جائیں گے حج بیت اللہ بھی ہوگا اسلام کے سمارات ہیں یہ بالکل اور اسلام کامل میں اگر اس کو لیتے ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یہ تو ہم پہلے بات کر چکے تو یہ جو میں نے بات کہی کہ اسلام کے سمارات مراد ہیں یہاں پر یا اسلام کی علامتیں مراد ہیں تو اس یہ بھی ایسا ہی نہیں کیا حدیث مطلب یہ اس کے اوپر بھی دلیل ہے اور وہ دلیل ایک دوسری حدیث ہے دوسری حدیث سنیے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسری حدیث بھی بخاری کی ہے سنیے عبد القیض کا قبیلہ آیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کا وقت آیا قبیلہ عبد القیض کا تو اس نے سرکار سے پوچھا نہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اتدر مل ایمان توجہ تو تمہیں معلوم ہے ایمان کیا ہے اللہ پر ایمان رکھنا کیا ہے اللہ کو ایک جاننے کا ایمان ہونا یا اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ایک ہے اتدرون من ایمان بلّہ واحد کیا تمہیں پتا ہے کہ اللہ واحد و القا پر ایمان کیا ہے کول انہوں نے کہا اللہ و رسول عالم اللہ و رسول عالم اللہ رسول کے رسول بہتر جانتے ہیں تو قول اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ ایمان کی کیا تعریف سرکار نے ایمان کی تاریخ کیا کی سُنگے ذرا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شہادت اللہ الہ اللہ علّہ محمد رسول اللہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کی گواہی دو وہ ایک ہے اور میری گواہی دو کہ میں اللہ کا رسول ٹھیک ہے. ہے اور آگے فرماتے ہیں واہ قامت اور یہ کہ تم نماز قائم کرو ایمان کی تاریخ میں سرکار بتا رہے ہیں کہ نماز قائم کرو کروا زکات دو سیاح و رمضان رمضان کے روزے رکھو اور اسی طرح مزید آگے شاہ فرمایا تو آپ توجہ دیجیے کی حضرات محققین نے اسلام اور ایمان کو الگ الگ ثابت کرنے کے لیے حدیث جبریل پیش کی جس میں اسلام کی تعریف بیان کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعمال اور افعال کا ذکر کیا تو میرے بھائی ہم یہاں پہ یہ حدیث پیش کر رہے ہیں جس میں خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تاریخ کے اندر امال اور افعال کا ذکر کیا تو پتہ چلا کہ اعمال اور افعال کا ذکر سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ اسلام سے مراد اعمال اور افال ہے بلکہ اعمال اور افعال کے ذکر سے یہ بات ثابت ہوئی ایمان میں بھی کرنے سے اور اسلام میں بھی کرنے سے کہ اعمال اچھے اعمال اچھے افعال یہ ایمان اور اسلام کے ثمراط ہیں نہ کہ اسلام نہ کہ ایمان بات سمجھ میں امید ہے آ ہوگی جی جناب اب دیکھیے نا ایک اور مقام پر بھی سرکار ایک اور جواب دینا آپ کو کہتا ہوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جی بخاری اور مسلم کی روایت ہے آپ نے شاد فرمایا ایمان اور بیدوں گا شعبہ تھا ایمان کے ستر سے کچھ زیادہ شعبے ہیں علامتیں ہیں حصے ہیں فرماتے ہیں آلہ پولہ اللہ ایمان کا سب سے بلند درجہ تو یہ ہے لا الَََََََََََہ کہیے وہ ادنا امادۃ الاضا عن تریق اور ادنا درجہ یہ ہے کہ آپ راستے سے کسی تکلیف دہ شہر کو ہٹاتی دیجیے تو یہاں بھی ایمان سے مراد ایمان کی علامت اور ایمان کے سمارات ہیں ورنہ اماطۃ الاضحا ان جو ہے یہ تصدیق بالکل کہاں سے ہوگی یہ تو عمل کا نام ہے نا تو پتہ یہ چلا کہ جو یہ کہتا ہے کہ ایمان اور اسلام الگ الگ ہیں اس کی رائے درست نہیں ہے درست رائے وہی ہے جو ہم نے آپ کو ارض کی ٹھیک ہے نا اب ایک آخری دلیل جو یہ حضرات دیتے ہیں وہ پرانے پاک کی ایک شکایت پیش کرتے ہیں صورت اللہ حزاب ٹھیک ہے کے بعد پڑھ لیجی اللہم صلی لیجیے اللہ وصلی الحمد اللہ محمد مادن الکرم والی وطاب وبریک وسلم جی شعایت پیش کرتے ہیں ان دل مسلمین اولمسلمات المکمنی ناول مکمنات بے شک مسلمان اور مسلمان عورتیں اور, اور مومن مرد اور مومن عورتیں تو یہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جناب یہاں پر ایمان اور اسلام کا آپس میں باہم اتب کیا گیا اور عطف کا ہے اور اتب کا تقاضا یہ اطب سے مراد علی بھاؤ کے ساتھ ان کو الگ الگ بیان کیا گیا جیسے مثلاً میں کہوں میرے پاس زید اور بکر آئے تو اور کا لفظ بتا رہا ہے کہ زید الگ ہے بکر الگ ہے یہ دو الگ الگ شخصیتیں ہیں لیکن میں کہوں میرے پاس زید بکر آئے تو ہو سکتا ہے زید بکر کسی ایک کا پورا نہ ہو ٹھیک ہے نا تو جب یہاں پر مسلمین والمسلمات مسلمات ول اور اور اور اور آیا تو پتہ چلا کہ یہ مسلم الگ ہے مومن الگ ہے مسلمات الگ ہیں مومنات الگ ہے اطف ماؤ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے متغیر ہیں ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ ہیں آج سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کے تو جناب اس کا جواب یہ ہے کہ اطف کے لیے تغیر بال کافی ہے اور ہم یہی کہتے ہیں کہ ایمان اور اسلام مخہومن متغیر اور مسداکن مستحر ہیں سمجھیے ذرا دیکھیے تحقیق اصل میں یہ تھی کہ اسلام اور ایمان دونوں کا جو مرضہ ہے وہ اظہار اور قبول کرنا ہے ٹھیک ہے اور تصدیق کا تعلق جس طرح خبر دینے سے ہے اسی طرح اس کا تعلق عوامی نوائی سے بھی یہ بات تھوڑی سی مشکل سے سمجھ میں آئے گی آپ کو توجہ رکھیں گے تو آ جائیے ایک بار دور سے بات کر لیجیے اللہ وصیح اللہ محمد وسلم یہ میرے پاس جو ہے یہ علامت غانی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ہے मैं आपको ये गुजारिश करता हूँ इनशाला आसान लफ्ज तलाश कर रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए जी आसान लफ्जों में आप यू समझ जाइए मैं ये कहूँ मेरे पास एक साहब आए जो नेक हैं और समझदार हैं और काबिल हैं और सफी है बात समझ रहे हैं आप अब मैंने कहा मेरे पास एक साहब आए जिनके अंदर चार सिफात मैंने बयान कर दी जी जी सुभान अल्लाह तो अब जनाब मेरे पास एक्चुअली चार आदमी नहीं आए मेरे पास आदमी एक ही आया है ये उनकी सिफात हैं और मैंने सिफात को और और, और और करके बयान किया तो ये और, और, और करके बयान करना इस बात پر دلیل نہیں ہے کہ یہ اور, اور سے وہ الگ الگ آدمی ہو گیا جنہیں ایک ایک ہو گیا سمجھدار ایک ہو گیا سخی ایک ہو گیا اور جو کچھ میں نے اس کے علاوہ کہا تھا وہ ایک اور ہو گیا ٹھیک ہے نا ایسا ارگز نہیں ہے ان سب لفظوں کے معنی تو الگ الگ ہیں لیکن اس کے باوجود ان سب کا مزدار ہے کہ آدمی ہے آپ میری بات سمجھ رہے سبح اللہ تو یوں سمجھیے کہ مفہوم تو ان کا واقعی متغیر ہے مسلم اور مومن کے لغت کے اندر معنی الگ ہو سکتے ہیں لیکن ان کا مس یہاں پر مسلمین اور سے مراد ایک ہی طرح کے لوگ ہیں مسلمات اور مومنات سے مراد ایک ہی طرح کی خواتین ہیں الگ الگ نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک پارٹ مسلمان ادھر ہو گئے مومن ادھر ہو گئے مسلمات ادھر ہو گئے مومنات ادھر ہو گئے ناٹ ایسا ہر چیز نہیں ہے بالکل ایسا نہیں ہے وہ جو مسلمان ہیں وہ مومن ہے اور جو آ, مومن ہیں وہ مسلمان ہیں بالکل تو یہاں پر تغاہی بالمفہوم کافی ہے اس کے لیے جو میں نے آپ کو عرق کیا کہ ٹھیک ہے ان کے مانا الگ الگ ہو سکتے ہیں لغت میں لیکن ان کا مصد ایک ہی آدمی اور میں نے آپ کو مثال بھی دے دی تو جناب بالکل ٹھیک ہے مصطفی بھائی خطاب ایک بالکل جزاک اللہ تو آپ اسلامی بھائی کی بڑی عنایت بڑی شفقت بڑی محبت کیا آپ اسلامی بھائیوں نے ایمان سے متعلق کچھ ضروری باتیں سن رہے ہیں کہ احمد زبارہ فرمائش اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما اور آپ کے لیے اور میرے لیے ذرائع علم کو آسان فرما جی جناب اب ہم آتے ہیں باپ کی طرف تو ہمارے پاس تھی کتاب اِمان کتاب المان کی کم و بیش ضروری ابحاس ہم اسلامی بھائی سن چکے اس کے اندر پہلا بات تھا باب امان و وقل ندی صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام علی خمس ٹھیک ہے ایمان کباب اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ اسلام کی بنیاد پانچ اشیاء پر ہے تو آگے حدیث آئے گی جس میں بتایا جائے گا کہ وہ پانچ اشیاء کون سی ہیں تو پھر آگے انہوں نے فرمایا تھا وہ ہوا قول ایمان سے مراد قول ہے وہ فیض ال بھی ہے وہ یزید قصو اور ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے کم بھی ہوتا ہے یہ سب ذکر کرنے کے بعد امام مخ... اب میں سبق پڑھ رہا ہوں ٹھیک ہے میں نے کو ساری بتا دی اب میں سبق پڑھتا رہوں گا اور آپ سمجھتے رہیں گے آپ کو یاد رہے گا کہ یہ باتیں تو ہو گئی ہیں ٹھیک ہے تو جناب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دعویٰ کیا ہے گویا کہ ایمان قول ہے اور فیل ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے کم بھی ہوتا ہے پھر امام بخاری نے اپنے اس مذہب پر آیتوں سے سجرال فرمایا یہ آیتیں سنیے سُنیے اللہ تعلیٰ میں ان آیتوں کا آپ کو جواب پیش کر چکا ہوں ان آیتوں کے مفاہیم آپ کو بتا چکا ہوں ان آیت کے مطالب آپ کو سمجھا چکا ہوں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شاد فرایادو ایمان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ ایمان زیادہ ہو دوسری آیت ذکر فرمائے وزد نا ہدن صورت القحف اور ہم نے ان کی ہدایت کو زیادہ کر دیا وزد نا ہدن اور ہم نے ان کی ہدایت کو زیادہ کر دیا ہدن اور بھائی عزیز اللہ اور اللہ تعالیٰ نے زیادہ کر دیا اللہ اسدو جنہوں نے ہدایت پائی ہدن ان کی ہدایت کو یعنی جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کو اور زیادہ کر دیا جو ایمان والے ہیں اللہ نے ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیا یہ میں آئے تھے آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں اور پھر ان کی مختصر تفسیر بھی انشاءاللہ شاء عرض کر دوں گا تفصیل ہم نے نہیں ان میں نے صرف آپ کو ان کے معنی ہی بتائے تھے تفصیل ان کی مختصر مختصر ان گزارش کرتے ہوئے آگے چلیں گے تو اگلی آئے انہوں نے پیش فرمائی وہ اللہ آتا ہوں تخواہوں اور لذین ہدایت پائی داد ہدم اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کو زیادہ کر دیا ہوں تخواہ اور اللہ تعالیٰ نے ان تخوا عنایت فرمایا عطا فرمایا تو زیادتی کا یہاں بھی ہے آگے سُنیے وہ یس داد ایمان اور یس داد الزین امن زیادہ ہو جائے ایمان والوں کا ایمان یعنی ایمان والوں کا ایمان اور زیادہ ہو جائے جی ایک اور آیت جس میں مناسبین کا قول نقل پر ذکر فرمایا اکم زیادت ہوں حاضی ایمانہ امنو فضادت ہوں ایمانہ مناسبین نے کہا کہ اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کر دیا کوشچن تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ من بس وہ لوگ کے جو ایمان لائے فضادت ہوں ایمانہ تو اس صورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کر دیا اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان فخ فضاد ہوں ایمانہ تم ان سے ڈرو بس اللہ نے ان کے ایمان کو زیادہ کر دیا وہ قول تعلّہ اللہ کا یہ فرمان و زیادہ اللہ ایمانہ اس نے صرف ان کے ایمان اور ان کے تسلیم کر لینے کو زیادہ کر دیا سبحان اللہ اور ایک حدیث پاک بھی ہے جو انہوں نے ذکر فرمائی والحب فی اللہ والبغض فی اللہ من المان اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے بغض رکھنا ایمان ہے تو جس نے اللہ کے لیے جتنی زیادہ محبتیں کی ہوں گی اس کا ایمان یعنی یہ ثابت کر رہے ہیں گویا امام بخاری جس نے اللہ کے لیے جتنا محبت کی ہوگی جی اس کا ایمان اتنا زیادہ اور جس نے جتنا کم کی ہوگی جی اس کا ایمان اتنا کم اور جس نے اللہ کے لیے جتنا بوجھ رکھا ہوگا اس کا ایمان اتنا زیادہ اور جس نے جتنا کم رکھا ہوگا اس کا اتنا کم تو امام بخاری احمد اللہ علیہ نے پیارے اور پیارے اور پیارے اسلامی بھائیوں ہوں میٹھے اسلامی بھائیوں امام بخاری کا مقصد یہاں یہ تھا کہ قرآن مجید کی نایات میں اللہ تعالی نے ایمان اور ہدایت کو زیادہ کرنے کا ذکر فرمایا اور کمی اور زیادتی اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ اعمال ایمان میں داخل ہیں اور ایمان میں کمی اور زیادتی گویا ہو سکتی ہے تو پیارے اور میٹھے اسلائیں بھائیوں میں اس کا جواب پیش کر چکے ہیں آپ کی یاد دہانے کے لیے دوبارہ کر رہا ہوں کہ ہم اس کا جواب یہ دے چکے ہیں کہ ان آیتوں میں ایمان سے مراد ایمان کامل ہیں اور زیادتی سے مراد اس کے اس کا قوی ہونا ہے ٹھیک ہے اور جناب اہناب کے نزدیک بھی ایمان کامل میں آماز داخل ہے اور اعمال کی کمی یا زیادہ ہونے سے ایمان کے کمال میں کمی یا زیادتی ہوتی رہتی ہے تو یہ آیتیں اخناف کے معذ اللہ خلاف نہیں ہیں بلکہ جو ہمارا مقصد ہے وہ ان سے حاصل ہے ہمارا, ہمارا جو ایمان کا जो हमने मसूम बयान किया ईमाम की जो तारीफ है रही बयान की बिल्कुल वो आयत उसे साबित है और हमारे मुद्दा के बिल्कुल खिलाफ नहीं है लेकिन फिर भी हम थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं इनशाला इनायतों से मुतक गुप्त को जरूर करनी चाहिए और हम करेंगे इनशाला आइए तस्वीर है आहद्ला इमाम अबू मंसूर मासूरीद रमत जी जी हम बुजुर्ग बोल یہ فرماتے ہیں کہ یہ پہلی آیت کی تفسیر بیان کر رہے ہیں صورت الفتح کی جو تھی تھیلی ازاد ایمان ما ایمانہم تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ ایمان زیادہ ہو تو انہوں نے فرمایا امام معدی نے اس آیت کے دو محمل ہیں ایک محمل تو یہ ہے کہ سرکار بعلم صلی اللہ علیہ وسلم اور آصف کتاب یعنی قرآن ساتھ پر ان کا ایمان تمام رسولوں اور ان کی کتابوں پر ایمان کے ساتھ زیادہ ہو جائے جن کی وہ پہلے تصدیق کر چکے ہیں تو یہ توجی صرف پہلے کتاب کے ساتھ خاص ہے بی ایس دادو ایمان ماں ایمان یعنی جو اہل کتاب ہیں ان کا ایمان جو پہلے تھا گزشتہ کتابوں پر ان کتابوں پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص کوئی عیسائی کوئی یہودی کوئی نسرانی اگر مسلمان ہوتا ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے قرآن پاک پر ایمان لاتا ہے تو اب یقیناً اس کا ایمان بڑھا پہلے اس کا ایمان اگر علیہ السلام السلام تک تھا اب ایمان سرکار پر بھی ہو گیا ایک توجیعی تو یہ ہو گئی اور دوسری توجی اس کی یہ بیان کی انہوں نے کہ پچھلی ساتوں میں جو ان کا ایمان تھا اس کے ساتھ اس وقت لایا ہوا ایمان زیادہ ہو سکتا ٹھیک ہے یہ جا رہے ہیں کتاب ہی کا ذکر ہے کہ پہلے جو ایمان تھا اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لیا ہے قرآن پر ایمان بھی لیا ہے یقیناً اب ان کا یہ ایمان زیادہ ہو گیا اچھا امام اور راضی احمد اللہ علیہ جو بہت بڑے مستر ہیں تصویر کبیر انہوں نے لکھی ہے سوری تفصیل کبیر انہوں نے لکھی ہے بالکل تو فرماتے ہیں کہ سایہ کے حسب ذیل محامل ہیں کچھ محمل انہوں نے بیان فرمائے اور یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو متعدد احکامات کا مقلب فرماتا ہے اور وہ ان میں سے ہر ایک پر ایمان لاتے تھے اس کی تصدیق کرتے تھے مثلا یہ صاحب کرام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ صاحب رام کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو جو حکم فرماتا رہا تھا وہ مانتے رہتے تھے تو ان کا ایمان زیادہ ہو رہا تھا مثلا پہلے ان کو توحید کا حکم تھا وہ ایمان لیا ہے پھر ان کو اطاعت کا حکم ہوا وہ ایمان لیا ہے پھر ان کو قتال کا حکم ہوا انہوں نے پھر ان کو جہاد کیا پھر حج کا حکم ہوا حج کیا تو جو جو وہ کام کرتے رہتے تھے تو ان کی ایمانیات بڑھتی رہتی تھی یعنی مومن بھی اشیاء بڑھتی رہتی تھی آپ میری بات سمجھ رہے نا یعنی پہلا ان کے چار چیزوں پر ایمان تھا حج اس وقت تک فرض ہی نہیں ہوا تھا جب حج فرض ہوا تو ایک اور چیز سر ان کا ایمان مزید بڑھ گیا تو اشیاء کے بڑھنے کو گویا بیان کیا گیا کہ ایمان بڑھ گیا ٹھیک ہے تو دراصل اشیاء بڑھ رہی تھی جن چیزوں پر ایمان لانا تھا ایمان تو ظاہر ہے ایمان اللہ اور اس کے رسول کو مان لینے کا نام ہے وہ تو بالکل مضبوط تھا ان کا الحمدللہ تو ممی یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی آپ ٹھیک ہے دوسری قوجی انہوں نے بیان کی کہ پہلے وہ اصول پر نظریات پر اور عقیدوں پر ایمان لائے انہوں نے عقیدے رکھے پہلے, پہلے پھر فروح اور آسامات پرمات شرعیہ پر ایمان لائیں فروعیات ان کو ملتی رہیں عبادتیں ملتی رہیں تو یہ ہیں کہ اصول پر ایمان کے ساتھ ساتھ سرو پر ان کا ایمان زیادہ ہوئے یعنی مطلب وہ پہلی والی بات ہی کو انہوں نے سمجھ لی تھی ایک نئے انداز میں پیش کیا علامہ فخن غازی رحمتہ اللہ علیہ نے کہ پہلے وہ اس پر ایمان لائے تھے کہ اللہ کے اور سرکار صلی اللہ علیہ سے مطلب کہ آخری رسول ہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے حساب کتاب ہوگا ثواب ہوگا آزاد ہو سکتا ہے پھر یہ ماننا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی فرمایا ہاتھ ہے اور وغیرہ نظرا جو جو چیزیں آتی نہیں ٹھیک ہے تیسری اس کی توجہ انہوں نے یہ بیان فرمائی کہ جناب پہلے ان کا ایمان فطری تھا صاحب کرام جنہوں نے کوئی کفر نہیں کیا تھا تو ظاہر ہے وہ مسلمان تھے جو اللہ کو ایک مانتے تھے جیسے حضرت صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ تو فرماتے ہیں پہلے ان کا ایمان فطری تھا اور جب انہوں نے غور و فکر کیا سرکار کی صحبت ملی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا سرکار پر ایمان لائے تو اب ان کا یہ فطری ایمان زیادہ ہو گیا فطری ایمان تھا اب سرکار پر ایمان لاکر اور ایمان بڑھ گیا ٹھیک ہے ذرا اگلی انہوں نے آئے پیش فرمائی صورت الحاق اچھا یہ ساری باتیں پیارے رہے ہیں اور میٹھے سے آپ کے لیے یاد رکھنا ضروری نہیں ہے آپ نوٹ ضرور فرمائیں اور آپ کو اگر یاد ہو جائیں تو کیا بات ہے کیونکہ کہنے کا مقصد یہ کہ آپ اس کا اگر خلاصہ سمجھ لیں گے نا اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے اور کسی موقع پر اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ سمجھا پائیں گے تو یہ بڑا اچھا ہے تو آپ نے بنیادی طور پہ یہ سمجھنا ہے کہ ہمارا اصل مقصد کیا ہے یہ سمجھانے کا وہ یہ کہ ایمان یہ چونکہ اب ہم نے باقاعدہ سبق کا آغاز کیا ہے پہلے ہم ابحاس پڑھ رہے تھے ابحاس میں ہم یہ ساری گفتگو کر چکے ہیں تو مختصر ریپیٹیشن کے لیے میں وہ آیاتیں جو خاص امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ذکر کرمائی ہے وہ آیاتوں کے مختصر محملات جو ان آیتوں کے جو ہے وہ یہ سمجھ لیجیے تعویلات کہہ لیجیے تفصیلات کہہ وہ آپ کو مختصر لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں پھر انہوں نے جو آیت ذکر فرمائی کہ وہ صورت ان صحاف کی تھی وہ عزید نا اور ہم نے ان کی ہدایت کو بھی ادا کر دیا تو اس آیت کی تفسیر میں مبثرین اور یہی امام ابو منصور ماچری بھی رحمتہ اللہ نے فرماتے ہیں کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ہم نے ان کو ان کی ہدایت پر ثابت اور برقرار رکھا وزدنا ہوں حضر ہدن ہم نے ان کی ہدایت کو زیادہ کر دیا مطلب ہم نے ان کو ان کی ہدایت پر برقرار رکھا اور اس کی دوسری تفسیر یہ بیان کرتے ہیں کہ ہر وقت اور ہر آن ان کو ایک نئی ہدایت حاصل ہو رہی ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی نئی شان کی ہدایت حاصل ہو رہی ہے یعنی ان کی ہدایت اور زیادہ ہو رہی ہے وہ غور و فکر کرتے ہیں ان کی معرفت بڑھتی ہے تو یہ معرفت بڑھنا بھی آپ راد لے سکتے ہیں اچھا اس کے بعد انہوں نے آئے نقل فرمائی سورہ مریم کی وہی عزیز اللہ الدین اسدن <حُجن> اور جن لوگوں نے ہدایت پائی اللہ ان کی ہدایت کو زیادہ کر دیتا ہے تو اس کی تفسیر میں بھی امام ماتوری بی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ جب وہ ہدایت پا تو اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچان لیتے ہیں اور وہ ان کو اطاعت کی توفیق دیتا ہے اللہ تعالیٰ جس وقت ان کی ہدایت کی طرف رغبت ہوتی ہے اور وہ اس کو طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کی توفیق فرماتا ہے تو جناب آگے بڑھنا اللہ کو پہچانا اللہ کی بیدانیت کو پہچانا ہمارے پاس حاصل کی اطاعت کی توفیق ملی ہدایت کی رغبت ہوئی اطاعت کی رغبت ہوئی تو یہ سب چیزیں بڑھ رہی ہیں نیکیز کی طرف جو میدان ہوا تو یہ اللہ تبارک کا کی طرف سے گویا فرمایا گیا وہ یہ جیت اللہ الدین کہ جو ایمان والے ہیں ہم ان کو ہدایت کی ان کی ہدایت زیادہ کرتے ہیں یعنی ان کو اعمال کی رغبت دیتے ہیں اعمال کی تو میں اس کو بہت آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو تو اس کی مثال امام راضی رحمت اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایمان اصل میں ہدایت ہے اور ایمان میں اخلاص ہدایت میں زیادتی کرتا ہے ٹھیک ہے اور اخلاص ظاہر اسی وقت حاصل ہوگا جب ایمان حاصل ہو جائے گا تو جس نے ایمان کی ہدایت پالی اللہ تعالیٰ اس ہدایت میں اخلاص کو زیادہ کر دیتا اور اس کی ہدایت بڑھ جاتی ہے یہ ماتا بھی اس کا مراد دیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے ماشاء اللہ اسلام بھائی بکثرت درجہ میں حاضر بھی ہیں اور ماشاء اللہ ان کے ہینڈ بھی رہے ہیں یہ دیکھ کے بہت اچھا لگا ہے اس کے علاوہ انہوں نے آیت پیش فرمائی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے سورہ محمد بھی والذین صدوں زیادہ ہوں و آتا ہوں جن لوگوں نے ہدایت پائی اللہ نے ان کی ہدایت کو زیادہ کر دیا اور انہیں ان کا تقوا عطا فرمایا تو اس کی تفسیر میں امام ابو منصور ماتوریدی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ مومنین سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کو بڑی غور سے سنتے ہیں اور آپ سے زیادہ ہدایت طلب کرتے ہیں اور انہیں ان کا تقوا عطا فرمایا مراد یہ کہ ان کو وہ چیز عطا فرمائی جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرنے سے ڈرتے ہیں یعنی بہت آسان لفظ میں یہ کہ ان کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ اب وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی سے مخالفت نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت سے ڈرتے ہیں جنہیں ہدایت عطا فرمائی توجہ رکھی ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی ان کی ہدایت کو بڑھا دیا یعنی انہیں ذوق و شوق عطا فرما دیا وہ سرکار صلی سے مزید ہدایت کے طلبگار رہتے ہیں اور انہوں نے ان کا تقویٰ عطا فرمایا یعنی انہیں ڈر عطا فرمایا کہ وہ اللہ سے بچے ہیں اور اللہ کی مخالفت اللہ کے فرامین کی مخالفت سرکار صلی اللہ علیہ کی, کی مخالفت سوچ ٹھیک ہے امام رازو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی آیت کے اوپر کہ ان کی ہدایت میں زیادتی فرمائی یعنی پہلے وہ ہدایت یافتہ تھے پھر ان کو ہدایت دہندہ بنا دیا اور ان کو ان کا تقوا تھا فرمایا سبحان اللہ ہدایت یافتہ یعنی پہلے انہوں نے ہدایت طے پائی پہلے وہ ہدایت پانے والے ہوئے اور پھر اس کے بعد وہ خود ہادی ہو گئے ہدایت دینے والے ہو گئے سبحان اللہ بات سمجھ سمجھیے پہلے انہوں نے ہدایت لی اور پھر ہدایت آگے لوگوں کو دی اللہ کی عطا سے امام راضی رحمتہ اللہ علیہ نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی گویا جتنے اولیا ہیں جتنے بزرگ ہیں انہوں نے پہلے اللہ سے ہدایت لی سرکار سے ہدایت لی پھر اس کے بعد اس ہدایت کو آگے عوام تک پہ پہنچایا اس ہدایت کو بہایا اور آگے فرمایا ان کو ان کا تقویٰ عطا فرمایا یعنی جس کام کے حالات یتیم ہوتا اس میں وہ آتے نہیں ڈالتے شروعات سے بچے احتیاط پر عمل کرتے سبحان اللہ اس کے بعد صورت اور ایمان والوں کا ایمان زیادہ ہو جائے تو, تو, تو امام ابو منصور معتوری جی فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ اس قسم کی آیت میں فرماتے ہیں کہ ان کے ایمان پر ان کے ایمان کی تفسیر زیادہ ہوگی کیونکہ وہ پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لائے پھر انہوں نے اقرار کیا کہ اللہ ہی ہر چیز کی تخلیق کرتا ہے اور وہی ہر اطاعت کا حکم دیتا ہے اور ان کے اشتقار میں سب رسولوں کی تصدیق ہے اور اس کی نازل کی ہوئی ساری کتابوں کی تصدیق ہے اور جناب یہ امام معی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ ایمان کے زیادہ ہونے سے مراد ہو کہ ایمان پر وہ جائم رہیں گے اور ثابت قدم رہیں گے اللہ تعالیٰ نے ان کا دوام عطا فرمایا ان کو ثابت قدمی نصیب فرمائی ہے نا یا یازینہ امن امین اے ایمان والو امینو ایمان لے آؤ اس کا کیا مطلب ہوا تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب ہے یامین اے ایمان والو ईमान پر ثابت قدم رہو آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے نا ایمان والے کو ایمان لانے کا جب کہا گیا تو اس سے ہم نے مراد لی کے ایمان پر ثابت قدم رہو تو یہاں بھی بھائی زیادتی سے یہ مراد دیجیے نا یعنی ثابت قدم ہی کہ زیادتی مل گئی بات سمجھ میں امید ہے آپ کو آ گئی ہوگی جی تو امام راضی رحمتہ اللہ علیہ نے اس کہ ایمان زیادتی سے مراد یہ ہے کہ انسان جب اپنے ذہن میں اس معنیٰ کو حاضر کر لیتا ہے اس کے ذہن میں یہ پکا بیٹھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا عالم ہے ہر شے پر قاضر ہے ہر شے کا خالق ہے ہر قسم کے نقص سے بری ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے بہت سے دلائل پر مطلع ہو جاتا ہے تو جناب انہوں نے ایک اور اعتراض یہاں پہ بیان فرمایا کہ اگر اعتراض کیا جائے کہ تمہارے نزدیک ایمان میں کمی اور زیادتی نہیں ہوتی تو پھر آیت کی کیا سوچی ہے جو زیادتی والی آیتیں سے کا کیا مطلب ہے تو so یہ فرماتے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ ایمان میں زیادتی سے مراد ہے ایمان کے سمراعت میں زیادتی ایمان کے آثار میں زیادتی ایمان کے لوازمات میں زیادتی سبحان اللہ ایمان کے ثمراعت کی زیادتی ذہن میں بٹھا لیجیے جہاں زیادتی مراد ہے وہاں ایمان کے سمراعت میں زیادتی مراد ہے کمال ایمان مراد ہے وغیرہ وغیرہ یہ ساری باتیں آپ سن چکے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے صورت الطب کی آیت زادت زیادت ہوں حاضی ایمانہ فمین ام امن القادت ہوں ایمانہ یہ <تصفح> والی آیت نقل فرمائی تو یہ اس نے مناسب کا کل تھا پہلے کہ اس سورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو جو ایمان لائے ہیں تو جو ایمان لائے ہیں اس سورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کیا ہے تو امام معطوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اہل ایمان کے سامنے جب اسلام کی حسانیت پر دلائل اور براہیم آتے تو ان کا ایمان اور قبی ہو جاتا اور ان کے ایمان کے زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہے مومنین کے ایمان زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان پر دائم رہتے ثابت قدم رہتے اور مزید فرائض و باجیبات نازل ہوتے تو وہ تصدیق کرتے اور ان کے ایمان کے زیادہ ہونے کا ایک مطلب آپ یہ بھی ان کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں وحان اللہ دیکھو کتنی آسان کر دی اس بات کو سمجھنا اچھا امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفصیل کے تحت لکھا کہ مومنین کے ایمان کے زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو وہ اس کا اقرار کر لیتے ہیں اور یہ اعتراف کرتے کہ یہ اللہ کی اجازت سے آخر ہے تو مثلا پہلے وہ پانچ آیتوں پر ان کا ایمان تھا ایک اور نازل ہوئی تو پانچ آیتوں پر ایمان ہو گیا میں نے آپ کو پتا کیا تھا کیونکہ ایمان سے زیادہ ہوتا ہے کہ محمد بھی پر ایمان بڑھ گیا مطلب محمد بھی بڑھ گیا ایمان تو قائم ہے ان کا انہیں پتہ ہے انہوں نے یہ فرمائیں گی وہ سب حق ہے اور جو جو قرآن آ رہا ہے آتا رہے گا جب تک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو وہ سب قرآن ہے اللہ کی طرف سے ادا فرمود ہے تو یہ تو ان کا ایمان تھا تو جو آیت آتی نہیں اور فزیکلی ان کا مومن بھی بڑھ گیا انہیں پتہ چلا کہ آیت بھی یہ عمل بھی کرنا ہے یہ نیکی بھی کرنی ہے اس برائی سے بھی بچنا ہے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے نا تو امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ سے اچھا جی کے علاوہ سورہ عرمران سلی حبیب صلی اللہ علیہ ویٹ لیسٹ پینتالیس سے جی جناب اس کے بعد انہوں نے سورہ عالیہ عمران فخش و ہوں فضادہ سو تم ان سے ڈرو اللہ نے ان کے ایمان کو زیادہ کر دیا تو اس کی تفسیر میں بیان کیا گیا کہ منافقین نے مسلمانوں سے کہا کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں ان سے ڈرو جب منافقین نے مسلمانوں سے یہ کہا کہ مشرقین اور کفال تمہارے خلاف جمع ہو رہے ہیں ان سے ڈرو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ایمان کو زیادہ کر دیا یعنی ان کی جرت قوت اور دین پر استقامت کو اور زیادہ کر دیا اور اپنے رب پر جو ان کو یقین تھا اس کو اور قدی کر دیا وہ یقین اور بڑھ گیا سبحان اللہ یعنی براثقین کی بات کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا اللہ تبارکہ و تعالیٰ کی خصوصی مدد انہیں حاصل ہوئی خصوصی کرم اللہ کا ہوا امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بتایا کہ مومنین کے ایمان میں زیادتی سمراج یہاں پر یہ کہ جب مومنین کو کافر ڈرا کفار سے ڈرانے والے کی بات سنی تو انہوں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی بلکہ مسلمانوں کے دلوں میں کفار سے جہاد کا عزم اور پکا ہو گیا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ اور قوی ہو گیا اور ان کا اللہ تبارکہ و تعالی پر یہ اعتماد اور مستحکم ہو گیا کہ کفار کے خلاف جنگ میں اللہ تعالی مسلمانوں کی امداد فرمائے گا مدد فرمائے گا سبحان اللہ اچھا پھر صورت الحضاد کی بھی ایک نقل فرمائی ذکر فرمائی انہوں نے کہ اور اس نے صرف ان کے ایمان اور مان لینے کو زیادہ کر دیا ہے نا بما زادہ ہوں وما زادہ ہوں اللہ ایمان اور اس نے صرف ان کے ایمان لینے کو اور مان لینے کو ایمان کو اور مان لینے کو ایک ہی بات ہے ایمان اور تسلیم کو زیادہ کر دیا ٹھیک ہے تو اس اسا کی تفصیل میں بابا منصور ماتھوری فرماتے ہیں پیارے آتا صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمانوں سے کسی چیز کا وعدہ فرماتے لیکن کسی چیز کے واقع ہونے کی خبر دیتے اور وہ اس کے مطابق ہو جاتا تو سرکار صلی اللہ علیہ و کے وعدہ اور خبر کے متعلق مسلمانوں کی تصدیق اور کبھی ہو جاتی دیکھیں جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرما دیا کہ یہ ہوگا تو سارے مسلمانوں نے مان لینا ہے کہ وہ ہوگا لیکن جب اس کو ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو اور ایمان کو استحکام ملے گا نا ایمان اور زیادہ روشن تازہ ہو جائے گا جس کو کہتے ہیں ایمان تازہ ہو ہوگیا ہم نے یہ چیز دیکھی ٹھیک ہے کیونکہ اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نوت کی سچائی کی دلیل ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے جو چیزیں مقدر کی ہیں ان کو مان لینے اور زیادہ استحکام سے ان کو یہ بس مسلمان پھر اور تسلیم کرتے ہیں کہ جی ہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو پروائے وہ ہو کر رہے گا امید یہ بات سمجھ میں آگے یوگی امام راضی رحمتہ اللہ نے تصویر میں بیان کیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے جتنے بھی وعدے فرمائے تھے وہ سارے پورے ہوئے مثلاََ آپ بیان کرتے ہیں کہ فارغ پر رونیوں کو فتح حاصل ہو گئی مکہ فتح ہو گیا تو مسلمانوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ ہوا تو مسلمانوں کو سرکار کے سبق پر جو یقین غروشریف پڑ لیجیے اللہ صلی الحمد اللہ محمد ٹھیک ہے جناب اچھا پھر انہوں نے امام مخاری نے عائد حدیث پیش کی تھی کہ جو اللہ سے محب... اللہ سے محبت کرنا بھی ایمان ہے اور اللہ اللہ کے لیے محبت کرنا بھی ایمان ہے اور اللہ کی وجہ سے کسی سے بہت رکھنا بھی ایمان ہے تو جناب اللہ کے سبب سے محبت کرنا اللہ کی وجہ سے بہت رکھنا ایمان کی علامت کو ہے بے شک بے شک. بے شک. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے تو یہ بتانا یہ ہی چاہتے ہیں کہ محبت اور میں نے اس کا ترجمہ جب کیا تھا تو بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ اگر وہ یہ سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جی اگر کوئی پچاس لوگوں سے اللہ کے لیے محبت کرتا تو اس کا ایمان زیادہ ہے اور اگر کوئی پندرہ لوگوں سے اللہ کے لیے محبت کرتا تو اس کا اس کے مقابلے میں کم ہے سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور اسی طرح بوس کا معاملہ ہے تو یہ ثابت انہوں نے گویا یہ کرنا چاہا ہے کہ ایمان کم زیادہ ہو سکتا ہے تو میرے بھائی ہم اس کے جواب میں بالکل سیدھی بات کہتے ہیں کہ اس سے ایمان کامل یا ناقص ہوتا ہے کم یا زیادہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا اگر کوئی اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اور اللہ کے لیے رکھتا ہے تو اس کا ایمان کامل ہے سختہ ہے مستحکم ہے کم یا زیادہ نہیں ہے ٹھیک ہے ایمان کم یا زیادہ نہیں ہوتا نہ ہو سکتا بلکہ ایمان کڑی ہو سکتا ہے اور غریب ہو سکتا ہے جی معافی چاہتا ہوں میں جی پھر اس کے بعد امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے ایک اثر یہاں پہ پیش کیا اثر نقل فرمایا اثر جناب کہتے ہیں جو حدیث نہ ہو اور کسی بزرگ کا قول ہو یا بزرگ سے متعلق کسی جو ہے وہ یہ سمجھ کسی صحابی کی بات کو بھی اثر کہا جاتا ہے اور کسی طاوی کی بات کو بھی اثر کہا جاتا ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخار شریف کے اندر ایک اثر پیش کیا اور وہ اثر میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ ہم کچھ باتیں کریں گے انشاءاللہ وہ اثر یہ ہے کہ ان عائشہ ان امت فما ان برم بحری اس اثر میں انہوں نے عمر بن عبدالعزیز سنایا ہے اور اس فرمان سے بھی ان کا مقصد یہی ہے کہ جناب ایمان کم ہوتا زیادہ ہوتا ہے مطلب ایک انہوں نے ایک باپ باندھا ہے وہ عزیز وسور ایمان زیادہ اور اس کم ہوتا ہے مختلف دلائل سے مختلف براہین سے ٹھیک ہے تو یہاں پہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول انہوں نے نقل کیا اور وہ میں آپ کو عربی میں سنا چکا اردو ترجمہ اس کا سماعت فرمائیے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے عدی کی جانب مکتوب لکھا کہ ایمان کے فرائض ہیں اور ایمان کے شرائع ہیں اور ایمان کی حدود ہیں اور ایمان کی سنتیں ہیں بس جس نے ان سب کو کامل کر لیا اس نے ایمان کو کامل کر لیا اور جس نے ان کو کامل نہیں کیا اس نے ایمان کو کامل نہیں کیا صرف آگے بیان کرتے ہیں کہ اگر میں زندہ رہا تو میں انقریب یہ ساری تفصیلات تو میں بیان کروں گا یہاں تک کہ تم ان پر ان اللہ عمل کرو گے اور اگر میں مر گیا تو مجھے تمہارے ساتھ رہنے کا کوئی خاص شوق نہیں ہے مطلب مستبع... اور یہ نشانی ہے انہوں نے کہا اگر میں مر گیا تو میں تمہاری صحبت پر حریف نہیں ہوں ٹھیک ہے جناب تو یہاں پر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جناب ایمان میں فرائض بھی ہیں اور واجبات بھی ہیں اور جتنے بھی معاملات ہیں حدود کے یعنی ایمان میں داخل ہیں جو سزائیں ہیں اسلامی وہ بھی اور اسی طرح جو سرکار کی سنتیں ہیں وہ بھی ایمان میں داخل ہیں تو یہاں سے حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کے اثر سے ان شاء ہم یہ بات مزید آگے بڑھائیں گے اور ان کے جوابات پیش کرتے ہوئے پھر ان اگلے بات کی جانب جائیں گے اللہ تمہارا کا وطہ قبول فرمائے اور ہمیں سچ اور حق سننے پڑھنے سمجھنے سمجھانے پڑھانے کی توقی کو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ اسلائی بھائی بھائی انا چاہے ششیف لائے اور اگر چاہیں گے تو میں آپ سے سوالات کر لوں گا کے متعلق اور اگر میرے خیال میں کے سبق میں کچھ اتنا زیادہ خاص سمجھنے والا ہے نہیں آپ پہلے سے پہ سمجھ چکے ہیں یہ صرف ہی ہوئی ہے ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی چاہیں سوال جواب کچھ دیر ہم مزید ساتھ ہیں السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی چالیس افراد میں سے کوئی تو آ جائے مائک پہ ضروری ہے کہ ہر بار ہمیں مرشد ہی آئے آپ لوگوں کے موں میں زبان نہیں ہے کیا؟ آپ لوگوں کے منہ میں زبان نہیں ہے کیا میرے بھائی ساری زبان اتنی لمبی زبان کیا میرے منہ میں ہی ہے میرے بھائی تو کچھ بات چیت کیا کریں کچھ آ کر جب استاد صاحب کچھ فرمائیں تو تشریف لایا کریں گفتگو کیا کریں وہ استاذ صاحب کے بنا تھوڑا سا پاؤں واؤں دبایا کریں اور بات کیا کریں حضرت میں یہ مسئلہ نہیں سمجھ سکا مجھے اس کے بارے میں ذرا وضاحت فرما دیں مجھے اس کے بارے میں بتا دیں آپ ہم سے سوال سن لیں نہ سنا دیں پہلے نہ سنا دیں تو صاحب فرما رہے جی, نہ سنا دیں آپ